دیکھیے یہ چچا زاد بہن ہے یا خالا زاد بہن ہے وہ تو نصوص سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور کوئی اور چیز مانے نہ مثلا کوئی دودھ کا رشتہ نہ ہو یا ہم نے ایک دفعہ آپ سے بتایا تھا حرمت مساحرت کوئی ایسا معاملہ نہ ہو تو شرن اس سے شادی ہو سکتی مگر آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا ہماری ہم ہاں مسلمانوں میں تو یہ شادی جائز ہے امریکہ اور اس طرف اگر آپ چلے جائیں سینکڑوں قسم کی بےہودگیاں ہوتی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ایک اور خباس امریکہ لے کر آیا اور امبیسی میں ایک پروگرام ہوا ہم جنس پرستی کیا مطلب ہوا اگر یہ پاکستان اپنے یہاں یہ معاملہ جاری کر دے تو امریکہ اس میں بھرپور اس کی مدد کرے گا یعنی لڑکے سے لڑکا شادی کر سکتا ہے اور لڑکی سے لڑکی شادی کر سکتی اور یہ بات انہوں نہیں نہیں نکالی بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ان قریب ایسا دور آئے گا کہ مرد مرد سے ملنا تو بڑا قدیم ہے قومی لوت کا معاملہ لیکن حضور فرماتے عورت بھی عورت سے خاص طریقے سے ملے گی اللہ تبارک تباہی سے بچا اور اس پر ابھی جناب وہ ہوا اور ہماری یہاں جو بےغرت چینل ہے اس میں بٹھا دیا گیا مذاکرہ کیا گیا اور ایک خاتون نے کوئی مولوی تھا میں تو دیکھتا نہیں سنا, سنتے اس نے جب دلائل دی اس نے تو دو دو ٹکے کے مولوی ہیں. ان کی کیا بات مان لو یعنی وہ اس حق میں تھی کہ عورت عورت سے نکاح کر لے مرد مرد سے نکاح کر لے جہاں یہ بے راروی ہے امریکہ میں آپ تایازاد چچا زاد خال زاد, بہن اور بھائی سے شادی نہیں کر سکتے اس پر پابندی الٹا معاملہ کہ جہاں جائز ہے وہ ان کے نزدیک ناجائز جو ناجائز ان کے نزدیک جائز تو کسی شاعر نے کہا نا کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے للا نظر آتا یہ کمبت ہر کام الٹا کر رہے کہاں تو اتنی بےہودگیاں اور چچا زاد اور خالا زاد بھائی بہن سے نکاح جائز اور وہ نکاح اگر امریکہ کی سرزمین پہ ہو تو وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا البتہ ان کے قانون میں اتنا استثنا ہے کہ کوئی آدمی پاکستان ہندوستان سے اگر چچا بہن یا خال بہن سے شادی کر کے لے آئے تو اس شادی کو وہ مان لیتے ہیں مگر امریکہ کی سرزمین پہ وہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتا لہٰذا ان سے نکاح اسلام میں جائے